جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدا ورحمة للمؤمنين الحمد لله رب العالمين ولاقبۃۃ المقین وصلاۃ وسلام علیہ رسولم اماں باغ فاؤض بلّہ منشیٰ الرجیم بسم الرحيم لا يحب الله الجهر الجہر من القول إلا من ظلم وكان اللہ منظلم وقان اللّہ افواً قدیرہ قرآن مجید کا چھٹا پارا اس آئب مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات لا حب اللہ لا يحب اللہ سے پہچانا جاتا ہے اس کی پہلی آیت ایک بڑا زبردست پیغام لیے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان سے کوئی غلط بات کوئی بری بات پسند نہیں ہے ہاں کسی مظلوم کی زبان سے رعایت ہو سکتی ہے اس پارے میں بہت سے اہم مضامین زیر پیس آئے ہیں اس کے بالکل آغاز میں یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے پوری کتاب جیسے تورات تختیوں كی شکل میں نازل ہوئی تھی وہ کیوں نہیں لے کر آتے یہ ابجیکشن اس لیے ریز کیا جا رہا تھا کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ نہیں ہیں اس کا جواب دیا گیا کہ آپ ان کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں انہوں نے حضرت مصع علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بڑی ڈیمانڈس کی تھیں اسے اس تقاضا کیا تھا کہ آپ ہمیں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین دکھائیں اسی طرح ان کے جرائم کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ وعدہ کر کر اسے توڑ دیا اسی طرح انہوں نے منع کیا گیا تھا ان کو کہ وہ ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال نہ کریں لیکن انہوں نے یہ بھی کی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم جھک کر شہر میں داخل ہو انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی اور ان کے اس جرم کی وجہ سے کہ انہوں نے عہد کو توڑا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا اور خاص طور پر ان کا یہ قول کہ ان کا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں اور حبت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے بالکل باطل دعویٰ ہے اور اس کی بنیاد پر کہ انہوں نے حبت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بھی اور اپنے طرف سے انہیں سولی پر چڑھوایا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا حوت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بارے میں یہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ الفاظ میں جوں کہ تو آپ کو سنا رہا ہوں کہ ان کے جرائم میں سے ہے و ان کا یہ قول ان قتل ن المسیحا عیصب مریمہ کہ ہم نے یقیناً مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی الفاظ کا اضافہ ہے رسول اللہ اللہ, اللہ کے رسول کو وبا قتل ہو حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہرگز عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا وہ ماس علا اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی چڑھایا ولاکن شب لہم بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ رسول اللہ کا اضافہ بہت اہم ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا اور اس نے اپنی دعوت مکمل کی اتمام حجد کیا لوگوں کے کی سمجھ میں بات پوری طرح سے آگئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے اعتبارات سے ایک غیر معمولی شخصیت تھے مجزاد آپ کے آپ کی پیدائش آپ کا بچپن میں بولنا پھر آپ کا لوگوں سے بہت ینگ عمر میں خطاب کرنا ینگ ترین عمر میں حضت عیسی علیہ السلام پر وہی کا آغاز ہونا اور پھر 33 سال کی عمر میں آپ کا رفع آسمانی یہ سب غیر معمولی چیزیں ہیں انہی میں ایک غیر معمولی چیز یہ ہے کہ پہلی قوموں پر جب اتمام حجت ہو جاتا تھا تو ان کے رسول کو حکم دیا جاتا تھا کہ تم اپنے ساتھی ایمان والوں کو اور گھر والوں کو لے کر نکلو وہاں سے اور فوراً ہی اس قوم پر عذاب بھیج دیا جاتا تھا لیکن حضت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک مختلف کام کیا گیا کہ حضت ع عیسی علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا یہود کے خلاف بنی اسرائیل کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ ریزرو کر لی اب ایک بارہ پھر ان کو موقع دیا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو ان کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں گے لیکن وہ موقع بھی انہوں نے گنوا دیا اب ایک تیسرا موقع انہیں دیا جائے گا کہ قرب قیامت سے پہلے حضت عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لائیں گے اور پھر موقع دیا جائے گا بنی اسرائیل کو کہ وہ حبت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں اور ان کی زبان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں لیکن ان کی اکثریت یہ موقع بھی ضائع کرے گی اور پھر وہی پرانی سنت کے رسول کی موجودگی میں عذاب بھیجا جاتا ہے حبت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس موجزانہ حیثیت کے اعتبار سے اپنے ہاتھوں قتل کریں گے اپنے دشمنوں کو اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ جدھر عیسیٰ ابن مریم دیکھیں گے سلام الماں یہودی پگلتے چلے جائیں گے اور اگر کوئی یہودی کسی پتھر کی اوٹ میں بنا لے گا تو پتھر پکارے گا کہ مریم کے بیٹے تمہارا ایک دشمن میرے پیچھے ہے اس کی خبر لو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تذکرہ اور یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ خاص کیا ہے ان رسولوں کے لیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف تعین کر کے رسول بنا کر بھیج دیا نبی جو ہیں وہ اس ایکسپشن میں نہیں آتے قرآن مجید کی متعدد آیات متعدد آیات گواہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا وہ قتل مولمبیاں ان کے جرائم میں سے ایک ہے لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھیجے ہوئے ایک رسول تھے لہذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پا سکتے انہیں کے کنٹمپری ہیں حضتِ علیہ السلام بلکہ رشتے کے اعتبار سے وہ معموں لگتے ہیں حضبت علیہ السلام کے ان کا قتل ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حضت یاحیٰ علیہ السلام کوئی سوتیلے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے معذ اللہ نہیں ہرگز نہیں صرف سٹیٹس کا فرق تھا وہ ایک نبی تھے پھر یہ کہ کوئی رسول کے مقام پر بھی فائز ہو لیکن اس کو باقاعدہ کوئی علاقہ نہ ملا ہو کچھ قوم نہ ملی ہو جس کی طرف اسے بھیجا جائے تو اس کے ساتھ بھی یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا لیکن حوت نوح ہوں حوت ہود ہوں حوتِ صالح ہوں حوت شعیب ہوں حبت لوت ہوں حوت موسا ہوں ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تعین کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف جیسے حبت موسیٰ علیہ السلام اظہب الافرعاؤں ان نہ ہو جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے تو فرعون اور اعلی فرعون جو ہے اس کی طرف حضرت موسی علیہ السلام بھیجے گئے لہذا اس کا انجام حضت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہوا بنی اسرائیل کے سامنے ہوا کہ ان کے دشمن تھا کہ وہ بنی اسرائیل کا دشمن تھا حبت موسی علیہ السلام کا دشمن تھا اس نے حبت موسی علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کیا کہ جو اس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے لہذا اس کا انجام ہوا کیونکہ حویط عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف تعین کے ساتھ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے لہذا اسی کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ وہ اور ان کی یہ بات ان کا یہ قول ان کا یہ دعویٰ کہ انا قتل مسیح عیسی مریمہ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا رسول اللہ جو اللہ کے رسول تھے ہاؤ کین ہاؤ از اٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ وماں قتلو اور نہ انہوں نے اسے قتل کیا وما صلابو ہو اسے پھانسی دی علیہ السلام ولیکن لاکن شبِ بلکہ ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کیا گیا اب یہ کنفیوژن جو ہے یہ انجیل برنما سے کھلا کہ وہ کیسے ہوا یعنی ایک سٹوری تو عام جو عیسائی ہیں ان کے ہاں بھی مشترک ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر چھپے ہوئے تھے اور اس باغ میں ان کے باقی ہواری بھی تھے تو ایک جوڈیاس نامی اری کو بھیجا گیا کھانا لینے کے لیے اب رومی فوجی جو تھے وہ تلاش کر رہے تھے حبت عیسیٰ علیہ السلام کو لیکن وہ کوئی خبر نہیں مل رہی تھی تو کسی نے بتایا کہ یہ ان کے ساتھیوں میں سے ہے تو رومی فوجیوں نے اس سے رابطہ کیا جوڈیاز سے اور اس کو رشوت دینے کی کوشش کی وہ مانا نہیں آخر بڑھتے بڑھتے بڑھتے تیس سلور کوائنس کے ساتھ وہ آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اس نے بتایا کہ وہ فلاں باغ کے اندر ہیں اور ان کے ساتھی اور بھی وہاں پر موجود ہیں تو رومی سپاہیوں نے کہا کہ ہم تو جیزز کو عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو پہچانتے نہیں ہیں تو کیسے ہم ہمیں پتہ چلے گا کہ ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کون سے ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا آگے آگے لیکن بس پہچان یہ ہوگی کہ جس شخص کو بھی سب حواری آقا کہہ کر بلائیں وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حوت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل عطا کر دی اللہ تعالیٰ کے علاقے کیا مشکل ہے یہ ہے شبِ علوم ان کے لیے کنفیوژن کریٹ کیا گیا ایک مشابہت پیدا کی گئی اور جس سے وہ کنفیوز ہوئے اب جب وہ باقی ہواریوں کے پاس پہنچا تو حفت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی اپنے ہماریوں کے اندر اس وقت نہیں تھے بلکہ باغ کے کونے پر ایک کمرہ تھا وہ اس کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے جیسے ہمارے ہاں صوفیہ بزرگ جو ہیں وہ اپنے خلوت خانے میں جاتے ہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے مریدوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور مریدوں کے لیے وہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ ان کے شیخ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں وہ ان کا دیدار کرتے ہیں اور اس سے روحانی لذت حاصل کرتے ہیں تو حفتیثہ علیہ السلام تو اسی کمرے کے اندر موجود تھے لیکن جو شخص حفتیثہ علیہ السلام کی شکل میں ان کے سامنے آیا وہ جوڈیاس تھا لہٰذا باقی حواریوں نے یہی سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انہوں نے اسے آقا کہہ کر بلایا اور جو یہودی سپاہی اسی نشانی کی بنیاد پر جو اس نے بتائی تھی حبت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرتے پھر رہے تھے تو انہوں نے فوراً جو کو پکڑا اور اسی کو سولی چڑھا دیا حبت عیسیٰ علیہ السلام اسی کمرے میں سے زندہ اٹھا لیے گئے اس کی چھت پھٹی اور اس میں سے زندہ اٹھا لیے گئے عیسائیوں کے یہاں بھی یہ بات مشترک ہے مسلمانوں کے یہاں بھی مشترک ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے عیسائیوں کے ہاں سیکنڈ کمنگ آف جیسس جو ہے وہ ان کا ایک مختلف موضوع ہے صرف فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ سولی چڑھے دفن کیے گئے اور تیسرے روز پھر قبر پھٹی اس میں سے باہر نکلے وہ ایک دو افراد کو ملے بھی گفتگو کی بھی پھر وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے لیکن عیسائیوں مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ جیسے یہاں فرمایا گیا وما قاتل نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا علیہ السلام و ماس والو ہو نہ ان کو سولی چڑھائی و لاکن شبِلہ ہوں بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا اس کے بعد اس بارے میں ایک بہت سے رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی اہم آیت آئی ہے کہ رسول کیوں بھیجے جاتے تھے رسولم مبشرین و مندرین لی اللہ یقون النا ناصی اللہ جتم بادر رسول یہ بہت سے رسول تھے بہت سے پیغمبر تھے جو خوشخبری دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی تشریف آوری کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت کوئی دلیل کوئی بہانہ باقی نہ رہے یعنی ایوری تھنگ بیکمز کرسٹل اور پھر قیامت کے دن ان کا محاسبہ جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہو جائے اسی کا نام اتمام حجت ہے اسی لیے شہادت کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تاکہ رسول ان کے خلاف گواہی دے سکیں اس کے بعد آیت نمبر 170 میں ارشاد ہوا یا یو اناس قد جعمر رسولو بالحق مربقم تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے سچ مچ ایک رسول آ گیا ہے فآمنو آمن خیر اللہ بس تم اسے مان لو اللہ کا رسول یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا بہن تک اور دیکھو اگر تم نے انکار کیا ماننے سے فن اللہ معافِ سماواتی ولعر تو یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اللہ علیم الحکیمہ اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے اس کے بعد سورہ معاہدہ کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ معاہدہ کے شروع میں کھانے پینے میں حلت و حرمت کے قوانین بیان ہوئے ہیں اور خاص طور پر جانوروں میں سے کس کون کون سے جانور ہیں کہ جو حرام ہیں مثلاً وہ مردار کا گوشت کھانا تو حرام ہے لیکن کس کس طرح سے وہ کہ جو گلا گھٹ کر مرا ہو وہ بھی حرام ہے اور جو گر کر مرا ہو وہ بھی حرام ہے جو کسی دوسرے جانور کے سینگ سے زخمی ہو کر مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے اس طرح کے حلت و حرمت کے بہت سے مسائل جو ہیں اس کی صورت اس صورت کے ابتدا میں یعنی سورہ معاہدہ کی ابتدا میں آئے ہیں سورہ معاہدہ کی آیت نمبر آٹھ سورہ نساء کی ایک آیت سے بہت مشابے ہے کہ جس میں دو چیزوں کو حکم دیا گیا تھا اللہ کے لیے گواہی دینے کا اور عدل و قسط کے قیام کا ترتیب کے فرق کے ساتھ کہ سورہ نساء میں پہلے عدل و قسط قیام کا ذکر تھا اور پھر گواہی کا ذکر تھا یہاں پر پہلے گواہی کا ذکر ہے اور اس کے بعد عدل و قسط قیام کا ذکر ہے فرمایا یازین آ منو کونو قوامینہ لاہی شہادا اب القست ولا ججر من شنا اور پھر بڑی اہم بات جی ہے وہ یہاں پر ایڈ ہوئی کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کر دے اللہ تعدلو کہ تم عدل نہ کرو اے عدل کیا کرو ہو اکرب التخوا یہ خدا خوفی سے قریب تر ہے آیت نمبر اٹھارہ میں ذکر کیا گیا کہ یہ و نسارہ یہ دعوت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں فرمایا گیا کل فلیمہ یو اغذب اگر تم اللہ کے ایسے ہی چہیتے اور پیارے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کی پیدائش میں عذاب میں مبتلا کیوں کرتا ہے آیت نمبر بیس سے ذکر شروع ہوا یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی ہیں اور تم،, تم اللہ تعالیٰ نے اب شریعت عطا کر دی ہے کتاب عطا کر دی ہے لہٰذا اب اپنی ہوم لینڈ میں ارد مقدس میں یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ یروشلم میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے یعنی تم اس میں جنگ کرتے ہوئے داخل ہوگے تو وہ سرزمین تمہیں عطا کر دی جائے گی لیکن جو ایڈوانس پارٹی اسٹریٹجی آف وار کے اعتبار سے بھیجی گئی جائزہ لینے کے لیے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اس میں تو بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں اس پر حضت مصی علیہ السلام کی قوم نے کی ہمت جواب دے گئی اور انہیں حضت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ یعنی گستاخانہ جواب دیا کہ عذہب ہم تب رب کا فقاتلا انحاق کہ موسا آپ جائیں اور آپ کا رب جائے آپ دونوں جا کر لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جب شہر فتح ہو جائے ہمیں بتائیے گا کہ ہم چودھری بن کر اس میں داخل ہو جائیں گے اس پر حبت موسیٰ علیہ السلام کو جو تعصف ہوا ان کو جو مایوسی ہوئی اور غصہ آیا اپنی قوم پر تو اس کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے کہ حبت موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی یعنی موسن بنی اسرائیل حضت موسی علیہ السلام جو ان کے نجات دہندہ تھے کہ رب العالمین مجھے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں ہے ففرق بینانہ بین القوم الفاصین پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے اس کے بعد حضرت مص علیہ السلام کا وصال ہو گیا پھر اسی صورت میں آیت نمبر ستائیس سے حابیل اور قابیل کا واقعہ زیر بحث آیا ہے کہ یہ دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں نے قربانی دی اور پہلے یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ قربانی جو ہے اس کو آسمان سے ایک آگ آ کر بھسم کرتی تھی یہ ثبوت ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی اس کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اس نے کہا کہ تم بے شک میری طرف ہاتھ بڑھاؤ میں تم پر دسترازی نہیں کروں گا لیکن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا پھر پریشان ہوا کہ میں اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوے کو بھیجا جو ایک اور کوے کو لے کر آیا اور پھر زمین کھودی اور کوے کو اس کے اندر رکھا مردہ کوے کو اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی یوں رب العالمین نے انسانوں کو سکھایا کہ مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے آیت نمبر پینتیس میں ایک اور بہت اہم مضمون آیا ہے ارشاد ہوا یازین امن الطق اللہ وب تغو الیہ الوسیلہ و جاہدو فیصبیل لال لگم تفل کیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ وسیلہ کا لفظ ان الفاظ میں سے ایک ہے کہ جو استعمال تو دونوں زبانوں میں ہوتے ہیں اردو میں بھی اور عربی میں بھی لیکن دونوں کا مفہوم مختلف ہے جیسے غریب کا لفظ اردو زبان میں تنگ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب کہ عربی زبان میں غریب مسافر کو کہتے ہیں اسی طرح اردو زبان میں وسیلہ ذریعے کو کہتے ہیں واسطے کو کہتے ہیں جبکہ عربی زبان میں وسیلے کا لفظ قرب کے لیے آتا ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اور کیونکہ اردو زبان میں وہ لفظ واسطے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوا ہے کہ شاید اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں کسی وسیلے کی کسی واسطے کی ضرورت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر بات کا سننے والا ہر بات کا جاننے والا ہے ہم کوئی بات زبان پر نہ بھی لائیں صرف ہمارے دل میں ہی ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے آیت نمبر چون میں ایک اور اہم مضمون آیا ہے وہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دین میں آ کر پھر پیچھے ہٹیں ارتداد اختیار کریں یعنی عملی طور پر ارتداد اختیار کریں یعنی اس قانونی ارتداد کے مقابلے میں قانوناً تو ارتداد اس کو کہتے ہیں کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے یہاں کیا ہے یہ عملاً ارتداد ہے کہ دین میں آنے کے بعد دین کے تقاضوں سے بھاگے تو یہ کیا ہے یہ عملاً ارتداد ارتداد ہے تو ایسے لوگوں کو وارن کیا گیا ہے یازین آمن میّر تدمن کم عندین ہی جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا فصوف اللہ بقومن تو اللہ تعالیٰ عنقریب یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ایسے لوگ لے آئے گا یو حب و ہو کہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے عزت علاقافرین عزیلۃََََََََََََََََََََ المومنین جو کافروں پر چھائے ہوئے ہوں گے اور مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ولا غافون علامت علائم اور اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے بالعموم انسان کا قدم پیچھے ہٹانا اس کے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں لیکن ایک فیکٹر جو ہے وہ ملامت ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اس کے راستے میں مزاحم ہو جاتے ہیں اسے لان تان کرتے ہیں کہ تم دین کے راستے جد و جود کرتے ہو دین کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کرتے ہو تم دین کے لیے وقت لگاتے ہو ہمارا کیا بنے گا اس کے رشتہ دار اس کے والدین وہ اس کو پریشرائز کرتے ہیں لامت ملامت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے لاجک اس کے سامنے لے کے آتے ہیں دلائل اس کے سامنے لے کے آتے ہیں اسے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی نابو کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اس عشق نہ اس عشق پر نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجس داغ ندامت تو انسان کو بس صرف ندامت نہیں ہونی چاہیے اپنے کیے پر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہا ہوں اللہ کے ہاں میرا اجر جو ہے وہ محفوظ ہے آیت نمبر میں ایک بہت اہم مضمون آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ارشاد ہوا یا یور رسول اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما عمد اللہ علیہ کا میربق پہنچا وہ سب جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے یعنی قرآن مجید اور جو بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو الکا کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی بحث رسول کہ وہ پورا کا پورا پہنچائے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ماض اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان نہیں فرمائیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تعان کرتا ہے اور آپ کی رسالت کا بھی گویا وہ انکار کرتا ہے اس پارے کے آخر میں حبت مریم سلام الحبت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول کہ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو تھے قطخلط من قبل رسول ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے بموں صدیقہ اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں کانا یا تعام دونوں کھانا کھایا کرتے تھے یعنی جو کھانا کھاتا ہے جس کو اپنے وجود کی بقا کے لیے کچھ حاجت ہے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے اس پارے کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا گیا لتاجن اشدن سے عداوۃ اللہ امن الہودا و لذین کہ تم مسلمانوں کے ساتھ عداوت میں سب سے زیادہ بڑا ہوا پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرقوں کو جبکہ اس کے مقابلے میں ان جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں ولا تجدّا اقرب موَََتاً اور تم کافروں میں سے مودت کے اعتبار سے قریب تر پاؤ گے کن کو الزینہ قال و انا نصارا ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو روتے ہیں اور پہچانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان پر ایمان لاتے ہیں بارہ اللہ ہلی ولا کم فرق الناس قد جاءتكم وا من ربكم وشفاء لما في الصدور